ین وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ کہ وہ دونوں بھائی تھے ایک طبقے نے ان کو دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی تو ضروری ہوا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس غلط فہمی کا ارادہ کرے اور نئی نسل کو بتائے کہ ان دونوں میں کوئی اخلاق نہیں تھا ان دونوں میں کوئی لڑائی نہیں کی. ان دونوں میں کوئی جنگ نہیں شرت کا اختلاف ہو یا آیا کا اختلاف ہو یہ تو محبت کی دلیل ہوتی عقیدے کا اختلاف اور بات اس نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے علی اور میر معاویہ سے لڑائی ہوئی اور آپ جلسے میں اشتہار عوام دے رہے ہیں بھائی بھائی کا کو دو آدمی آپس میں لڑے ہیں ان دونوں نے کسی ایک کو جھوٹا چکر دکھاؤ میں ایسا دیکھیے غصہ اتنا سے ہارنے والا فلاف بھائی سے ہی لڑے جس قوم نے بچڑے کو پوجنا شروع کیا اس کو قرآن میں کیا سزا دی؟ اپنے آپ کو مارو اپنے آپ کو مارو کیوں بچڑے کو کیوں پوجا یعنی اپنے آپ کو مارو کہ بچڑے کو کیوں پوجا حالانکہ بچڑا کو حلال ہے تو بچڑا حلال ہے اس کو پوجنے کی سزا کیا ہے فخلو انسوشک लेकिन जिन्होंने घोड़े को पूजा सजा पूरा काला दी उनको भी वही दी सजा उनको भी लेकिन उनके साथ उनको और भी सजा दी और वो सजा काले कपड़ों की वो सजा है काले कपड़ों की मेरी तरह जरा जो कही वो सजा कौन सी है एक आदमी ने मुझे कहा था कि काला कपड़ा तो कोई सजा नहीं تو کپڑے پائی کھڑا ہے ٹھیک ہے انہوں نے سزائے کھڑے ملی کتنے میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی تو ان کو کتنی سزائیں ملی دو سزائیں ایک بچڑے کو پوجنے کی اور اس کے ساتھ سزا ملی سب تلو آپ کو مارو کالے کپڑوں کی جو سزا کی میں بات کر رہا ہوں یاد رکھوں یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں مسلمانوں کی کسی کتاب میں نہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا یہ شیعہ کی کتاب میں کیا ہے کہ کالا لباس کا. اب لباس بھی جہنمیوں کا بھی خود ہے پہنا ہوا بھی خود ہے ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے یہ لباس پہن لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے میں نے کہا لکھا کہ جہنویوں کا لباس ہے اس نے کہا جہنم میں تو جب بھی جم جائیں گے اس وقت جائیں گے اگر آج پہن لیا تو اس میں کیا حلق ہے میں نے کہا میں نے راول پنڈی میں جانا ہو تو میں یہ کہوں کہ صبح نو بجے میں نے پنڈی میں پہنچنا ہے آپ کہیں گے رات کے ایک بارہ بجے یہاں تقریب کر رہا تھا تو پتہ نہیں پہنچے گا یعنی لیکن اگر صبح ساڑھے چھ بجے آپ آئے اور دیکھیں کہ میں تیار ہو کر اور کپڑے بدل کر بیٹھا ہوں اور تو آپ کہیں گے کہ اب یقین ہے کہ یہ ضرور جائے گا اس لیے کہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں تو کپڑے بدل لے تو یقین ہو گیا کہ ضرور جائے گا تو کالا لباس فہملوں کا ہے ہندو پتڑے کب جائیں گے عیسائی پکڑے کب جائیں گے لیکن یہ کپڑے پہن کر بالکل تیار ہو کر بیٹھ گیا ہے ہم جا ہیں تو میں ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی سمجھ میں آئی ہے بات میں ابھی کم کی بات کر رہا ہوں ایسے تقریر میں لمبی بھی آج ان نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم بھی کئی دنوں سے ڈھکے ہوئے ہیں میں اپنا موقع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھائی بھائی کا بڑوان ہے یہ بڑا خوبصورت میرا دعوی ہے کہ علی اور معاویہ بھائی سیا کا دعویٰ ہے کہ دشمن ٹھیک ہے میں نے آپ اپنا دعویٰ سابت کرنا ہے میرے بھائیو میں نے کہا دیکھو دو آدمی آپس میں لڑے ہیں ان دونوں میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے تو میرا مخالف کہتا ہے کہ یہ تو دونوں سچے تھے موسا اور ہارو میں نے کہا اگر موسا اور ہاروف سچے تھے تو علی اور معاویہ بھی سچے تھے اس نے کہا وہ تو نبی تھے میں نے کہا اگر دو نبی لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑکر سچے ہیں نبیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو دو امتوں کو بھی ہو سکتی ہے اگر دو نبیوں کی لڑائی کا ذکر قرآن کرے اور دونوں کے دونوں سچے اور دونوں صحابی کی صحابہ سے اختلاف کا ذکر تاریخ کرے تو وہ بھی سچے اگر موسا اور ہارون لڑائی کے بعد سچے تو علی اور وہ ابھی لڑائی کے بعد سچے اگر غلط فہمی پیرومت کو ہو سکتی ہے تو غلط فہمی امتی کو بھی ہو سکتی ہے Yes, uh ma'am. -huh. yeah oh. پلے کی بیال کے کوئی نہیں میرا دعوی ہے کہ ابھی واضح کا کلو اور, اور شیعہ کا کلوا مسلمانوں کا کلمہ دو جگہوں پر مشتمل ہے صرف مسلمانوں کا نہیں یہودیوں کا کلمہ بھی دو جگہوں پر مشتمل ہے عیسائیوں کا کلمہ بھی دو جگہوں پر مشتمل ہے سابیوں کا کلمہ بھی دو جگہوں پر مشتمل ہے توجہ کیجیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا تشریف لائے تمام امبیا کا کلمہ دو جگہوں پر مشتمل ہے ایک لاکھ چتالیس ہزار صحابہ کا کلمہ دو جگہوں پر مشتمل ہے چودہ سا سے کروڑوں مسلمانوں کا کلمہ دو پر مشتمل ہے کلم کیا ہے ل آدم شفی اللہ لا ل عیسلہ رحی اللہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ ہر چغمبر کا کرمہ پڑھو دو جز ملیں گے فیس نہیں ملیں گے ڈھائی نہیں ملیں گے پودے دو, دو جز نہیں ہوں گے تمام ہم دیا کے کلمے کے دو جز ہیں عیسائیوں کا کلمہ لا لائی اللہ عیشا راہ یہودیوں کا کلمہ لا الا اللہ مصر کریم اللہ شادیوں کا کلمہ لائے الا اللہ داود خلیف اللہ ان انبیاء کے کلمے کے جو دوست ہیں لیکن عیسائی کافر ٹھہرے یہودی کافر کافت شادی کافر ٹھہرے کیوں کلما تو سچے پہ نمبر کا پڑا ہے لا الا للہ عیسار اللہ شیعہ نے کہا ہم کہتے عیسائیوں نے کہا ہم کہتے کافر ہو گئے یہودیوں نے کلمہ پڑا لاہ ولیم اللہ ہم کہتے کافر ہو گئے کیوں اس لیے کہ کلمے کے جز میں سچے کدمبر کا نام ہے لیکن جب محمد رسول اللہ کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد یہ سچے نبی کا کلمہ بھی نہیں چل سکتا حالات کے جزوں میں تبدیلی نہیں آئی حالات کے معنی میں تبدیلی نہیں آئی ایک جز کے علاوہ میرے بھائیوں ایک لاکھ شہادہ کا دو bye <laughs> رسول اللہ خلیفوں ملا فصل لیکن خلینی نے آ کر چھٹا جس بھی ملا دیا پہلے پانچ تو کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتے چھٹا کہاں پہ آئے گا خنونی حج اللہ جو جی جو مردود مرتا جائے گا کلما چھ چھ گز چھ چھ میل لمبا ہوتا چلا جائے گا قرآن کا شاید کتنے فٹ ہے چار سو بیس تو چار سو بیس فٹ والا قرآن مبارک ہو جس مدد کے قرآن جس مدد کا قرآن ہی چار سو بیس فٹ لمبا وہ سارا مذہب ہی چار سو بیس سارا مذہبی سارا مذہب تو دیکھیں قرآن کی آئتے بتائی گئی سترہ گاج شاید بتایا گیا ستر گاز لمبا باندھ پڑا ہو تو کھول جائے جا تو ایک سو چالیگن میں نے فیصلہ بات کے جلسے میں کہا تھا لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے ایک بابا کہہ رہا ہیں مجھے منظور نہیں میں نے کہا کیوں کہہ رہا ہمارے مکان کی جگہ ساڑھے تین مرلے ہیں وہاں تو یہ کھول ہی نہیں سکتا اب دیکھو کہ شیعہ کے نزدیک کو ٹھیک ہے نہیں عادت کرنا چاہیے آنے کی نہیں حضرت علی کا کیا یہی قرآن ہے یا وہ قرآن ہے جو موجودہ قرآن چھ سو چھیا ایک تو یہ حضرت ہم پڑھ رہے اور شیعہ کہیں نہیں قرآن غار میں تھا ہے نبی؟ لیکن ایک میں بات آپ سے کہتا ہوں آپ تسلیم کریں گے کہ فیصلہ ابھی ہو جائے گا اس وقت پوری دنیا کے اندر دو قرآن اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے میوزیم اور عزاب گھروں میں موجود ایک یمن کے میوزیم میں حضرت علی کا لکھا ہوا قرآن ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اور استنبول کے میوزیم میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود میں نے فیصلہ آباد میں بھی کر تو کہا کہ یمن کا ٹکٹ بھی ہمارے ہے اور استنبول کا ٹکٹ بھی چپائے صحابہ کے دل میں ٹھیک ہے دونوں جگہ چلتے اور زمن میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن لاؤ اور استنبول میں عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن لاؤ ان دونوں قرآنوں کو ایک جگہ جمع کر دے. اگر وہ دونوں قرآن آپس میں مل جائے تو پھر میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جو قرآن علی کا وہ شیا کا نہیں جو قرآن علی کا وہ شیا کا اور جب علی کا قرآن ہی علیحدہ ہوگا تو مذہب شیعہ کے ساتھ مل سکتا ہے تو آپ شیعہ کا پھر کیا پال آج یمن میں اور استنبول میں دونوں قرآن عجیب گھروں میں موجود ہیں دنیا شیعہ ان سے لگ جائے ہم دس مسلمان کو ٹکٹ کی پیشکش کریں شیعہ شہر کا پیالہ پی جائے گا ہمارا یہ ہماری یہ پیشکش قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کے پاس چار سو بیس فٹ والا قرآن وہ چار سو بیس فٹ والا قرآن کیسے چھوڑے اور حضرت علی کا اس قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شیرو اپنے کلمہ علی سے لاؤ اپنا قرآن علی سے ثابت کرو اور اپنے ایمان وہ ثابت کرو جو علی کے نہیں ہے توجہ کی میرا دعوی یہ ہے کہ حضرت علی کا امام سپی کے قبل حضرت علی کا امام فاروق آدم حضرت علی کا امام عثمان علی امیر و شریعت اللہ شاہ رحمۃ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں محمد رسول اللہ کے حسن کو دیکھتا محمد کے حسن کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں محمد کو سجدہ کروں جب نبی کی زلفوں کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدا کروں جب پیرمبر کی مار گا رل بفروں ماں تباہ کی آنکھوں کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب محمد کے نیراض کو روکتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب محمد مصطفیٰ کے مردرے کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب محمد مصطفیٰ نے اترنے والے کی غلامی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو کروں جب میں محمد کے مکے کی زندگی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو کروں جب محمد کی مدنی زندگی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب محمد کی ختم میں محمت کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب محمد کی عظمت اور بزرگی کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں جب میں محمد کے حسن و کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے اس کو سیدھا کروں جب تحمت کے اخلاق کو دیکھتا ہوں میرا جی چاہتا ہے میں اس کو سیدھا کروں لیکن اطاؤ اللہ شاہ نے کہا میں کیسے اس کو سیدھا کروں جب میں اسی محمد کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی اپنا سر کسی اور کے سامنے جھکا رہا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے کہتاؤ تو اس کے سامنے کیوں جھکے گا تو اسی کے سامنے سر جھکا جس کے سامنے یہ سر جھکا رہا ہے आला आला आला ح que صاحب پوری دنیا پوری دنیا میں اللہ کی پرچیش ہے مولانا حق نواز کے اسی زبان کو پتا ہے اور کئی زبانوں نے پتا ہے اور اسی لیے ہم نے دو دن کو اسلام آباد میں انٹرنیشنل حق نواز کے ہی کام کرتا ہے آپ اس کام کا اپنے شریک ہوں گے جو شریک ہوں گے دونوں ہاتھ کھا کا